میں او میں بڑی کٹھی ہو جاتی تھی چند واہ واہ جاتا ہوں چندہ جا دے پی جی نے مریض واہ چار منٹ مفتی کا آرپ کرایا کاٹ چپ رسیا نپ چکن میں جس بیٹھ نکل جا ہاؤ ہاؤ نا را ہزور سی آلام سلام کے پہلے جرمن رکھنے سننے سر جرم رکھ ہوں جرمن حکومت نے جرمن جہ دانش سکول جان گے دانش سکول دانش سکول جرمن کا آ جڑا حلیم دلیم یہ جرمن منسوب ہے پتا نہیں جرمن بلکہ سو نازم نائب نازم کلے ہوں جان گے ناظم بن گئے کنتے منصوبہ لکھا پھوڑو پھوڑو چاروں طرف لو اشعاروں کو शिवाय فوٹو تسویرا بنا سکتے مگر رو سکھ بن جاؤ ہندو بن جاؤ کتری بن جاؤ جن جاؤ چھوڑی بن جاؤ کام کر رہنا ہے بہتر اسلام قبول کیا جی جل اسلام نا اسلام کے لئے بڑے منافق نہ رسا فروغ کا منافق نہیں کام ابو چالتے ہو سی منافق ابد اللہ پھر پماز لانتی نماز پڑی کر لے نماز جہرے لگے لکھ بند ہو گیا خرچ کرتا خرچ وہ سیلاب نے پچھلے سال بھی ایس پی کیلا کتوں آن دیا پتا جی کیوں آن دیا انڈیا کو سینسلہ کتنے گیا ربار کا بارش درخت کرا دال تک پچھلا پانی سوٹیات بڑھ گیا کیونکہ سارے خدا کا کار پچھلے سال سے عجیب گیا جدھر سیلاب گیا ادھروں ابو سمندر چڑھ گیا اور سمندر نے پھر پشا ادھر ٹک دتا پشا اپنا پانی اگر ہر شا پیری جی ان رب نے ایک شہر د فوج فوج انڈیا کا برف کا توتا نہیں ڈگیا پورا ڈگیا میں بچا تلا جی جی بڑا بڑا جب سی میرے الا فضل لال میرے میرے داخ سرکار تھپڑ ہی مارتا جانوی مارتا پیارے پھر آ جانو ماری بنا بڑا جنو جانو مارتا مارتا میں دشمن نو چڈ دیا تیرا ایڈا بتا دن نے پہلے تینوں مارنا میسے سجنا اتنے آشر ہو ٹھیک ہے اور بابا Atual